یا علا جب زبان با ہرائے پیس سے آہی جب زبان با ہر پیاس سے sa hakim <Santhes> ko sarsh <Santhes> سے جب بھر کے بدلیا گی گل ہے ماش سے جب بھر کے بدل, بدل دام محبوب کی ٹنڈی ہوا کا ساتھ ہو سات کی دو اللہ تش اللہ تشش ان سے اک میں کو سیر دلایا خدا to see جودو عطا کا ساتھ ہو قیامت کی دھوپ قیامت کی پیاس قیامت کی تکلیف یہ حدیثوں میں جس طرح بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اور ہمیں اللہ تعالی اپنے ارش کے سائے میں جگہ تا فرمائے میٹھے اسلامی بھائیو اس عرش کے سائے کی تیاری کریں سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا تانبے کی زمین ہوگی اپنے امال کے مطابق لوگ اپنے پسینے میں ڈکیاں کھا رہے ہوں گے تصور کریں اگر اللہ ناراض ہوا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم روٹ گئے تو قیامت کے روز ہمارا کیا بنے گا اگر اللہ تعالی کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا تو اللہ تبارک و تعالی جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگے عطا فرمائے گا ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالی کی عبادت میں گزارا ہوگا لیکن ہائے افسوس کہ ہم اپنی جوانی کو بلکہ اپنی عمروں کو عبادت میں گزارنے میں جس طرح ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غفلت غفلت اور غفلت جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے علامان ایک کی مقصد رہے گا کہہزگاری اختیار کرنا اذان ہوتا ہی مسجد میں آ جانا جھوٹ سے بچنا گیبت سے بچنا تومت سے بچنا یہ کہاں تو اس دھوپ کا تصور باندھے کہ آج اگر کڑی دھوپ بعض ممالک میں پچاس و پچپن کی تیز دھوپ اور گرمی ہوتی ہے جینا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر بلکہ بعض ممالک ہو سکے جس سے پچاس کے اوپر دھوپ ہو تو مزدوروں سے مزدوری بند کر دی جاتی ہے کہ جان چلی جائے گی آج ہزاروں میل دور سورج پچاس پچپن کی گرمی پھینکتا ہے تو برداشت سے باہر ہوتا ہے اس وقت کا تصور کرے جب سورج سوا میل پر ہوگا سوا میل پر ہوگا اور اس وقت سورج اپنے پشت پر ہے اس وقت سورج اپنے رخ پر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہی جانے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی کی کھولتے ہوں گے بڑا عجیب منظر ہوگا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا قسمہ پرسی کا عالم ہوگا کسما پرسی کا آلم ہوگا کوئی کسی کو مطلب کہتے نا کہ ماں بیٹے کو نیکی نہیں دے گی بیٹا باپ کو نیکی نہیں دے گا باپ بیٹے کو نیکی نہیں دے گا بیٹا ماں کو نہیں پوچھے گا ایسا عالم ہوگا اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب نہ ہوا اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے کل قیامت کے تو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے لیکن حدیث میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں حضرت سعید ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت سید ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی ع وسلم کا فرمانی علی شان ہے اللہ عز و جل سات اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ طا فرمائے گا جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری نمبر تین وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کے واپس لوٹ آئے وہ دو شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے نمبر پانچ وہ شخص جو خلوت یعنی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے چھٹا وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ساتواں وہ شخص جو اس طرح چپا کر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ تو خبر نہ ہو کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا؟ تصور کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو بیان ہوئے ہم ہیں کس میں جوانی عبادت میں گزاری کیا مسجد ہمارا دل لگا رہتا ہے کیا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس کے ڈر سے کبھی رونا یاد آتا ہے ہم کو اخلاص ہے کا ہمارے پاس کوئی ایسی مطلب کے عورت بلائے ہمارے اندر وہ قوت و طاقت کہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ہم تو ڈھونڈتے ایسی جگہیں جہاں ایسی عورتیں نظر آئیں بے حیا عورتیں نظر آئیں ان کے ساتھ طرح طرح کی مطلب کہ الٹی سیدھی حرکتیں ہوں اے جس انداز سے ہماری زندگی گزر رہی ہے جس بے عملی کا ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں نماز ہو تو نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے نماز کے وقت میں جھوٹ ہم بولیں گیبت ہم کریں وعدہ خلافی ہم کریں دنیا بھر کے گناہ ہم سے ہوتے چلے جائیں اور اللہ تعالی کا عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا ان کے متعلق ایک حدیث میں نبی بیان کی ہے اور کئی روایتیں ہیں اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ کن خوش نصیبوں کا فرمائے گا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بھی سانسے باقی ہیں آئیے ہم اللہ تعالی سے نیکی کی توفیق مانگیں اور اس روز جس روز اللہ کی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا زبان سو کر کانٹا ہو رہی ہوگی اگر اس روسے قیامت پیارے آقا کے دستے مبارک سے کوسٹر کے جام نہ ملے ہائے ہائے ہائے ہمارا بنے گا کیا اس روز اگر اللہ کا عرش کا سایہ نصیب نہ ہوا ہمارا بنے گا کیا جس روز پکارا جائے گا وم تاجل یوم مجری مون جس روز مجرم ملک کر دیے جائیں گے نیکو کاروں سے نو سو ننانوے میں نو ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے مجرم الگ کر دیے جائیں گے اور اب اپنے کام اور کرتوتوں کا جائزہ تو لے کہ جس روز یہ سزا آئے گی وہ مجرم جدا ہو, ہو جاؤ مجرم اور جس گھری نیکوں سے گناگار الگ کیے جائیں گے میں کہاں کھڑا ہوں گا میرے امال کیسے ہیں میرے کرتوت کیسے ہیں <تصفح> اس روز کی کبھی ہم نے کچھ سوچا جیا موت کے بعد قیامت یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے ہمارے ایمانیات سے ہے کہ ہمیں مرنا ہے قیامت کے روز اٹھنا ہے دولت شہرت عزت منصب سب یہی رہ جائے گا تیری طاقت تیرا فلودا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا خوش تیرا خاک میں مل جائے گا اس وقت قیامت کے روز کیا کریں گے جای <متحدث> کرس <متحدث> رب آج بنتا گو میں چوکھلے آج بنتا سم شان نہیں ہے نا حساب کتاب اب کیا ہوتا ہے اللہ بھی جانتا ہے میزان عمل اس پر کیا ہوگا اللہ جانتا ہے پھر پل سرا اس پر کیا ہوگا یعنی بندہ تصور کرے کہ میں پل سرات کے کنارے کھڑا ہوں میرے سامنے لوگ جا رہے ہیں وہ کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا چلا جا رہا ہے کسی کو آکڑے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ میں گرا رہے ہیں اور اب میری باری ہے ہے کہ میرے پول سرات پر قدم رکھنا ہے. یہ وہی پل سیرا ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بارش ہے اندھیرے پر ہے جہنم پر بنا ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جو پل سرا سے کٹ کر گر رہا ہوگا اسے دیکھ کر کب ہمت ہوگی کہ میرے جیسا برے کرتوتوں والا شخص پل سیر پر قدم کیسے رکھے گا پل سیرات آ میں اسے پا کروں گا